او رو بللہ وسلم علیہ من الشیطان الرجیم من ہمتی ہی ونفتی ہی ونفتی ہی ونفتی واللہتی واللہتی یأتینا صاحشتا من نسائكم فاتشهدوا علیہن اربعتا منكم فان شهدوا فانفرقوهن کل بیوت حتی یتفرصا من او يجعل الله او يجعل الله لہن سبیلا ولاً الفاح شاہ اور وہ عورتیں جو بدکاری کا ارتحاب کریں من نصاری کم تو عورتوں میں سے فت شہر علیہ ارب اٹم تو ان پر اپنے میں سے چار گواہ طلب کرو فإن شاہدو اگر وہ گواہی دیں تو ام سی کو تو ان کو گھروں میں بند رکھو خطہ یا سبقہ سگنل بہت ان کو موت فوت کر دے موت اٹھا لے جائے او یج آلو واہ سبیلا یا اللہ تعالی ان کے لیے کوئی راستہ بنا دے اللہ سبحانہ ہوا تعالیٰ نے گزشتہ آیات میں عورتوں کے ساتھ احسان اور ان کا مہر ادا کرنے کی اور مردوں کے ساتھ ان کو وراثت میں شریک قرار دے کر ان کے حقوق کی حفاظت کا بیان کیا ہے تو یہاں سے عورتوں پر تہذیب اور ان پر سختی کا بیان ہے کہ ان کے حقوق بھی ہیں لیکن چونکہ وہ ناقصات عقل ہیں تو ان کو ادب سکھانا بھی مردوں کے ذمہ ہے اور پھر اگر وہ کوئی غلط اقدام کریں تو اس کا کاروائی بھی ان کے لیے کی جائے تو اس سے ایک تو یہ پتہ چلتا ہے کہ عورت وہ مرد کی طرح بالکل آزاد نہیں ہے تو یہاں پہ اس آیت میں اللہ سبحانہ ہوا تھا نے عورت کی زنا کے بارے میں ذکر کیا ہے کہ اگر اس کا وینا چار گواہوں کی شہادت سے ثابت ہو جائے تو کا عمر انہیں گھروں میں محبوس رکھا جائے یہاں تک کہ وہ مر جائیں یا پھر اللہ تعالی ان کے بارے میں کوئی دوسری سزا نازل فرما دے یہ سہلی سزا ہے اسلام میں عورتوں کے لیے زنا کاری بعد میں اللہ سانب تعالیٰ نے ہنا کی سزا غیر شادی شدہ کے لیے کوڑے اور شانی شدہ کے لیے رجم وہ مقرر کر دی او یج اللہ سبیلا کے اس لیے ہی سبیر غرآ کہ جو ان کی حد مقرر ہو گئی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ نے یقینا بن تم فعا رو حما اور وہ دونوں جو تم میں سے اس کا احتابط کریں تو ان دونوں کو ایجاد ہو فانتابا فا انصاب و اسلحہ پھر اگر وہ توبہ کر لیں اور اپنی اصلاح کر لیں اڑ اڑہما تو ان دونوں سے اعراض کرو ان کا تویمہ یقیناً اللہ تعالیٰ بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا نہایت رحم کرنے والا ہے تو یہاں پہ یہ حکم دیا گیا کہ زانی مرد اور زانی عورت کے بارے میں کہ ان کو ایک تو گھر میں روکے رکھو دوسرا ان کو اذیت دو یعنی ان کو سزا بھی دو انہیں ضلیل کیا جائے حتا کہ وہ توبہ قائد ہو جائیں اپنے سیل سے اپنے جرم سے توباہ کرنے یہ سزا بھی پہلی سزا کے ساتھ ہی ہے یعنی حبص قید اور ساتھ ساتھ ایضاء اور تکلیف یہ دونوں سزائیں بعد میں منسوخ ہو گئی جب اللہ سلخانہ تعالی نے ذاتی مرد عورت کے لیے سو کوڑے اور شادی شدہ کے لیے سنسار کا حکم داغر کیا غیر شادی شدہ کو سو کوڑے لگائے جائیں اور تقریب و عام ایک سال کے لیے جلا وطن کر دیا جائے اور جو شادی شدہ ہے اس کو سار کر دیا گیا تو یہاں پہ اللہ سبحانہ ہوگا تو نے گواہ چار کلر دیے کیونکہ بنا کی سزا سخت ہے جرم یہ بہت بڑا ہے اس لیے گواہ بھی یہاں پہ چار مقرر دیے ہیں زیادہ مضبوط گواہ ہی رکھی گئی ہے تو نف ارب آ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ چار دوا مرد نسیں جی چار مرد گواہ کیونکہ عربی زبان کا یہ اصول اور فائدہ ہے ارب اگر اگر مستا کے ساتھ آیا ہے تو مراد اس سے مذکر اور اگر ارب عن ہو تو پھر اس سے مراد ماجود جو ہے وہ محنت ہوتی ہے ولبا نے یا کچھ لوگوں نے یہاں پہ یہ کیا ہے کہ وہ دو جو تم نے سے اس جرم کا انتخاب کرتے ہیں اس سے مراد لیا انہوں نے قوم لوٹ کا عمل کرنے والے لوگ لوٹھی عمل کرنے والے لوگ تو اگر سے لقبلہ گہانے میں یہ گنجائش موجود ہے کہ ان کے ساتھ بھی اسی طرح کا سلوک کرنے کا پہلے حکم تھا لیکن اس غلہ جانے کی یہ کشری نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول نہیں نہ کسی صحابی سے منقول ہے تو یہاں پہ واللہ غانے سے مراد زانی مرد اور عورت یہ دو ہیں زانی مرد اور زانی عورت یہ دو مراد ہیں کہ مرد اگر ہنا کرے تب بھی عورت اگر جنا کرے تب بھی اس کا یہی یہ حکم ہے کے میے سمسار اور کوڑوں کی سزا مقرر کی گئی اور جو قوم لوٹ والا عمل کرتا ہے اس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے وہ فائل مقبول دونوں کو قتل کر دیا جائے ان کی بھی شیریت میں قتل مقرر کی توبہ قبول کرنا اللہ کے ذمہ ان لوگوں کے لیے ہے جو جہالت سے برائی کرتے ہیں جلد ہی توبہ کر لیتے ہیں تو یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ مہربان ہو جاتا ہے تو توجہ ہو جاتا ہے وکان اللہ علیہم الحکیم اور اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے ہی خوب جاننے والا اور بڑا حکمت والا ہے تو ان نمن تو اگر اللہ اللہ کے ذمہ ہے توبہ قبول کرنا یعنی اللہ نے اپنے قبل و کرم سے یہ ذمہ اٹھایا ہے کہ جو بھی جلد توبہ کرے گا اللہ تعالیٰ اس کی توبہ کو قبول کر لے گا اور گناہ کیا بچہ جہالت کے ساتھ نادانی اور جذبات سے مغلوب ہو کے اگر کوئی آدمی گنا کرتا ہے تو وہ بھی جہالت ہے اور بن قریب جلدی توبہ موت سے پہلے پہلے معلوم یوگا ہے جب تک بندے کی وہ سانس نہیں نکلتی اور اس کی جان سونی کا وقت نہیں آتا اس سے پہلے پہلے اگر بندہ توبہ کرتا ہے تو وہ توبہ بن قریبی ہے جلد ہی توبہ ہے گھنٹے بیس سے دن بیچنے سالوں کا ساتھ نہیں یہ توبہ ہونا بن قریب, قریب کا معنی وقت دراز سے پہلے پہلے توبہ تو موت کے آثار اگر ظاہر ہو جائیں اس کے بعد بندہ توباہ کرے پھر توبہ قبول نہیں ہوتی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اللہ تعالیٰ بندے کی توبہ قبول کرتا ہے ما یو غرب جب تک اس کی جان نکلنے والی نہیں ہوتی جب اس کی جان نکلنا شروع ہو جاتی ہے موت کو اپنے سامنے دیکھ لیتا ہے موت کے آثار ظاہر ہو جاتے ہیں پھر توبہ کرے تو اس کی توبہ قبول نہیں ہوتی نے بھی چلو قلمہ اضرا کا غرق غرق ہونے لگا تو کہتا ہے میں توبہ کرتا ہوں میں ایمان لاتا ہوں کہ بڑی اسرائیل جس پر ایمان لائے اس رب کے سوا اور کوئی پاگودے کا نہیں سرمایا آل آن کیا اب موت کو دیکھ کر توبہ کرتا ہے اب کی توبہ قبول کوئی نہیں اس سے پہلے پہلے صوبہ ہے ولیس کی توبت اللہ یہ مولو نس آپ اور ان کی توبہ قبول نہیں ہوتی جو کہ برے احمال کرتے ہیں حسا کہ جب ان میں سے کسی ایک کو موت آتی ہے پالا تم طلحان تو وہ کہتا ہے کہ میں اب توبہ کرتا ہوں یعنی جب موت آنے لگے پھر توبہ کریں تو وہ توبہ نہیں تو اس سے پہلے پہلے توبہ کریں توبہ قبول ہو جائے گی ورنا یبو ٹو نہ کو فار اور نہ ہی ان لوگوں کی توبہ ہے جو اس حال میں مرتے ہیں کہ وہ کافر ہوں کفر صرف کی حالت میں مرے اس کی بھی توبہ قبول نہیں ہوگی کیا کے دیں اولاری کا آٹد عذاب علی یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے ہم نے بڑا دردناک عذاب تیار کرا یا ایلین آمان تاریخ اثر ہا ایمان والو تمہارے لیے حلال نہیں ہے کہ تم عورتوں کے زبردستی وارث بن جاؤ عورتوں کے زبردستی وارث بننا تمہارے لیے حلال نہیں مطلب حرام ہے بلا جنوح ہننا تم کو نہ روکو لی تزلی تا بو بھی واہ تاکہ تم نے جو کچھ ان کو دیا ہے اس میں سے کچھ حصہ لے جاؤ اِلَّا یتی نبا شتی مبئی نا اللہ کے وہ کسی کھلی بے حیائی کا انتخاب کریں جو آشروح بناف اور ان سے گزر بسر کرو خوش اسلوبی سے اچھے طریقے سے انکرے تو وہ ہنہ اور اگر تم ان کو ناپسند کرو تو آتا ہو آ تو شاید کہ تم کسی چیز کو ناپسند کرو بج اللہ خیرن اور اللہ تعالیٰ نے اس میں بہت زیادہ خیر رکھ دی ہو یہاں سے پھر اللہ تعالیٰ نے عورتوں کے حقوق کا بیان شروع کر دیا ہے مقصد عورتوں کو ظلم و زیافتی سے نجات دلانا ہے جو جاہلیت میں ان پر روا رکھی جاتی تھی اس کے مخاطب شوہر کے اولیاء ہیں یا کہ امام بخاری اور دوسرے محدثین نے اسایت کے شان نزول میں سجے دینا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کیا ہے کہ زمانہ جہلیت میں میت کے جو اولیا ہیں وہ میت کی بیوی پر زیادہ حق رکھتے تھے عورت کے اصل اولجا کی قسم میت کے اولیاء میت کی بیوی پر زیادہ حق رکھتے اگر چاہتے تو کسی مرد کے ساتھ اس کی شادی کر لیتے اور چاہتے تو اس کو ویسے ہی روکے رکھتے شادی سے مکمل طور پر روک دیتے حتیٰ کہ وہ عورت مر جاتی جب وہ مر جاتی تو پھر اس کا جو مال اش ہوتا اس کے یہ بارش کر کے بیٹھتے منع کیا کہ تو اس کے اولیاء اس کے اثاب ہیں عورت کے بیٹے عورت کا باپ عورت کا بھائی عورت کے چچا یہ اقابات یہ, یہ اولیاء ہیں مرد کے رشتے دار عورت کے والی بارش نے عورت کے والی وارث اس کے اپنے رشتے دار اس کے اپنے اصابات ہیں اور اس کا دوسرا کتاب مردوں کو بھی ہو سکتا ہے کہ مردوں کو کتاب ہو کہ دھکے سے عورتوں کو ان کے وارث بن کے نام بیٹھے رہو اگر تمہاری ان کے ساتھ نمتی نہیں ہے بنتی نہیں ہے انہیں سلاد لے کے فارغ کرو سلاد بھی نہیں دیتے اور ان کو صحیح طرح سے ربطے بھی نہیں آواز بھی نہیں کرتے بساتے بھی نہیں وہ بیچاری لٹکی ہوئی ہیں تو یہ کام نہ کرو یعنی کہ بس اوپاک ایسا ہوتا ہے نا کہ مرد وہ بیوی کو بساکہ بھی لی اور اس کو طلاق بھی لیجیے گا کیوں یہ خود ہی تنگ آ کے عدالت میں جائے کھلا کا دعوی دائر کرے کھلا کا دعویٰ کرے کہ تو جو مہر میں نے اس کو دیا ہے وہ مہر مجھے واپس مل جائے گا اس لیے عورت کو تنگ کرتا ہے تاکہ وہ مجبور ہو کے عدالت کا دروازہ کھٹکھٹائے پلاکا جرو ہُننا ان کو روکے نہ واجی نہ آتے ہی صبح ہننا تاکہ جو ہاتھ مہر اسے کچھ ہو واپس لے لو اب حق مہر واپس لینے کے لیے اس کو مجبور کرنا کھلا کا سیدھی طرح طلاق بھی نہیں دینی چھوڑنا بھی نہیں اور اس کو بسانا بھی نہیں گر کرنا تاکہ یہ حق نہ کھوکے خود ہی کھلے کا دعویٰ کرے کھلا کا دعویٰ کرے جی تو ٹھیک ہے ہم اس کو چھوڑ دیں گے اپنا حق مہر واپس لے تو یہ طریقہ کار جو ہے یہ بھی مناسب نہیں اللہ عقین اب خواہش مبینہ اب خواہشہ مبینہ سے مراد سرکشی اور نافرمانی ہے کہ اس میں ساری چیزیں آ جاتی ہیں پوسٹ کلامی بھی بدخرسی بھی اداری بھی دینا اور اس قسم کے تمام تر جملہ جو نقائص و عیوب ہیں یہ اس میں شامل ہیں مطلب یہ ہے کہ اگر عورت کی طرف سے زیادتی ہو عورت کی طرف سے زیادتی ہو عورت مجرم ہو تو پھر ایسا کیا جا سکتا ہے کہ تم اس کو مجبور کر سکتے ہو اور اپنا حق محرض سے واپس لے کے اور اس کو چھوڑ دو وہ آش روح نہ یہ عورتوں سے متعلق تیسرا حکم ہے کہ اس کے ساتھ اچھے طریقے کے ساتھ رہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں خیرکم خیرکم رقم علی اہلی ہی تم پھر سے بہتر وہ ہے جو اپنے اہل کے لیے گھر والوں کے لیے بہتر ہے میں اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہوں تو گھر والوں کے ساتھ حسن سلوک اچھا سلوک کرنا یہ مسلمان مومن کی علامت ہے باقی رہا بس اوقات آدمی بیوی کی کسی خصلت کو عادت کو ناپسند کرتا ہے اس کا بھی اعلان کروا دیا تو انکریج تو مو موہن اچھا اگر اللہ ہوتی ہے خیر آ ہو سکتا ہے کہ تم کسی چیز کو ناپسند کرتے ہو اللہ نے اس میں تمہارے لیے خیر کثیر رکھ دی ہو اب عورت کی کچھ خصلتیں کچھ عادتیں بندے کو پسند ہوتی ہیں کچھ پسند نہیں ہوتی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر تارے حامی ہاں پولو تن رابو آخر اگر بندے کو ایک عادت عورت کی ناپسند ہے دوسری کو اس کی پسند کی عادت بھی تو اس کے اندر ہوگی ہی وہ سارے کا سارا عیوب اور نتائج کا مرقع اور مجموعہ تو نہیں ہے آخر اللہ نے اس میں کچھ خوبیاں بھی رکھی ہیں اللہ نے ہو سکتا ہے اس کے اندر تمہارے لیے بڑی خیر رکھی ہو اور جس عورت سے کسی آدمی کو اولاد جیسی نعمت مل جائے تو یہ بھی خیر کثیر ہے بہت بڑی خیر ہے تو اس اولاد کی خاطر بندہ بیوی کے کچھ عیوب اور نتائج اور اس کی کچھ زیادتیاں وہ چلو بدہ برداشت کر لے اس کو برداشت کرنی چاہیے وہ ان عرب تم اس دال ادو جن مکان ادو جن وہ تما ہن نہ اور اگر تم ایک بیوی کے بدلے دوسری بیوی رکھنا چاہو یعنی ایک بیوی کو طلاق لے کے کوئی دوسرا نکاح کرنے کا ارادہ کر لو اگر تم کسی بیوی بی کی جگہ اور بیوی بی بدل کر لانے کا ارادہ کرو وہ آتے تم اقدام تم, تم نے ان میں سے کسی ایک کو بڑا سزانہ بھی دیا ہے یعنی حق محرو فلا فضوبن حسین تو سے کچھ بھی واپس نہ لو اطا فضو ہو بہتان و اصم مبینہ کیا تم اسے بہتان لگا کر اور سمی شریف واضح گناہ کر کے لو گے واقفا کا کو دونوں ہوا تم اسے کیسے لوگے وقد اخبار واجخ میلا واجد جبکہ تم ایک دوسرے سے صحبت کر چکے ہو وہ اقد نبین کو اور انہوں نے تم سے پختہ وعدہ پختہ عہد بھی لیا ہے وہ تم سے پختہ عہد لے چکی ہے یہ اگلا حکم ہے چوتھا حکم عورتوں سے متعلق جو اللہ تعالی نے دیا ہے کہ عورتوں سے صحیح طریقے کے ساتھ نہ رہنے کی وجہ سے عورت کی جانب سے کوئی مطلب ہے جاتی ہو عورت کی طرف سے اور تم اسے صحیح طور پر نواہ نہیں کر سکتے تو مہر واپس لینے کے لیے اسے تنگ کرنا جائز ہے تو یہاں یہ بتایا گیا کہ جاتی اگر شوہر کی جانب سے ہو تو پھر عورت سے سیری اطلاع لینا یعنی ان سے جو ان کو حق مہر لیا ہے اسے اس کچھ واپس لینا یہ ممنوع اور حرام ہے اور بلا وجہ تنگ کر کے انہیں ان سے حق مہر واپس رو گے تو ایسا ہی ہے جیسے کوئی بہتان باندھ کر مہر واپس لے رہا ہے تو اس ظلم اور زیاتی سے اللہ تعالی نے روکا اور منع کیا ہے اور آپ سے بھی تمہارا ہوں تارا سے معلوم ہوتا ہے کہ حق مہر کی کوئی مقدار متعین اور مقرر نہیں خزانہ بھی دیا جا سکتا ہے اور ہاتھ مہر نہیں ایک لطیفہ یاد آ گیا مجلس سے ایک نکاسی تھی تو موسوخ جماعت اسلامی جوزی تھے تھوڑے سے کہنے لگے جی شری حق محر بتائیں شری حق مہر کی ان کے دماغ میں کوئی سوا بتیس روپئے ہے شری حق محر تو جتنا آپ دے سکتے ہیں دے دیں شریح محل تو بات سمجھ لی آئی کہا کہ اپنی اوقات کے مطابق دو یہ چڑیا ہے اپنی اوقات کے مطابق جتنی اوقات ہے نا اتنا دے دو اچھا لفظ اوقات سن کے تو اس کا دماغ ٹکانے پہ آ گیا کوشش میں تھا کہ بس جتنا کم سے کم ہو جائے نا اتنا ہی ٹھیک ہے بتایا کہ اوقات کے مطابق ہاتھ مہر دینا یہ کہتی ہے چلیے جتنی بندے کی اوقات ہے اتنا سبھی اب پھر اس کو اپنی اوقات کی کھانی پڑ گئی آسے سمجھا منہ سیمتا رہا جہیز میں گاڑی بھی اور پتہ نہیں کیا کیا کچھ لڑکی والوں سے لے رہے ہیں اور بڑا ارتپا قسم کا وہ پروگرام اور اہتمام اور ہات مہر دینے سب بچی رہتا ہے فن کی غلط کیا ہے آپ ایک مہنگا ہونا کن تارا سے معلوم ہوتا ہے بہت بڑا خزانہ بندہ اپنی حیثیت کے مطابق عورت کو دے سکتا ہے وہ عقم نا من کم بھی تم سے پختہ وعدہ لیا ہے مطلب اقدی کا یہ پختہ وعدہ ہے تمہارا یہ کہنا کہ میں نے سنا عورت سے لکھا قبول کیا تو اب طلاق کی صورت میں دو ہی راستے ہیں ان شافیں مارو تسلی ہوں ایک سان یا روک لینا ہے یا چھوڑ دینا ہے اور ظاہر ہے کہ طلاق دے کر مہر نہ دینا ان دونوں میں سے ایک بھی نہیں تو جو حق مہر مقرر کیا ہے اگر عورت کو طلاق دو گے تو حق مہر عورت کا ہی ہے تم اسے واپس نہیں لے سکتے ولاسن کشو مانا کہ آبا اور تم مینی سای ان لہ پر سلق ان نہ ہو پانا خواہشات مختح و یہ آیت اگلی آئے کے ساتھ ملا کے پڑیں گے ایک دن